اور تم اس سے کہا چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری انک ہے اور تمہاری کن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام ناؤ جانتا